تو ہر ایک یہی کہے گا کہ جناب میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی انکار نہیں کرے گا لیکن قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ زبانی ڈرنے والے تو بہت ہوں گے اللہ سے خوف ہے <تصفح> تو اللہ کا خوف یعنی ان کو ایسا خوف کہ جو نقصان دے ہو وہ خوف ان نفوس قدسیہ کو نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ساری مخلوق ان سے ڈرتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب وہ قوت و طاقت عطا ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ساری مخلوق پر ان کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے ساری مخلوق جو ہے ان کے زیر فرمان ہو جاتی ہے مخلوق کو جب یہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ مخلوق ان کے حکم کے سامنے سرنگ ہو جاتی ہے اور ان کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جاتی ہے اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیسی ان کی طاقت اور اللہ کی طرف سے پھر ان کو کیسا اقتدار اور کیسی حکمرانی حاصل ہو جاتی ہے ہر ایک مخلوق پر پھر ان کا حکم جاری ہو جاتا ہے ہر مخلوق پر ان کا حکم جو ہے وہ نافذ ہونے لگتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ جب مصر فتح ہوا ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ جو مصر کے گورنر تھے دریائے نیل خشک ہو گیا اور اہل مصر نے گورنر مصر سے آ کر جو ہے یہ شکایت کی اور قبل فتح کے بارے میں مصر کے فتح ہونے سے پہلے کے بارے میں بتلایا کہ یہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور جب تک اس دریائے نیل کی بھیٹ ایک بچی نہ چڑھائی جائے اس وقت تک جو ہے یہ جاری نہیں ہوتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فضول اور بےحدہ قسم کی رسم سنی اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے ہم جو ہے ایسی فضول اور خلاف اسلام رسم پر ہر جس عمل نہیں کریں گے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلع کیا اور اس واحیات رسم کے بارے میں آگاہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرہ سنا تو آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون تاریخ میں محفوظ عمر الخط ربی اللہ تعالیٰ ان کا تجری بے نفس کا لنا الک تجری بے امر اللہ فرمایا کہ یہ خط دریائے نیل مصر کے دریائے نیل کے نام ہے اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے اور بذات خود تو چلتا ہے تو پھر ہمیں تیرے جاری ہونے کی اور تیرے رواں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے فاضر اللہ اسم اللہ تعالیٰ تو پھر جو ہے تو اللہ کے نام سے جاری و ساری ہو جا یہ خط اس کا مضمون آپ نے جو ہے جناب تاصد کے حوالے کیا لفافے میں بند کر کر اس کے تبر کر دیا آ تاریخ میں آتا ہے فع کہ جب حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک خط دریائے نیل میں ڈالا گیا ہے تو وہ اسی وقت ایسا جاری ہوا روایت میں آیا کہ لم یعود یقف اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے کیا کبھی آپ نے ایسا خط بھی دیکھا ہے سنا ہے کہ جناب کے دریا دریا کے نام خط لکھا جا رہا ہے لوگ انسانوں کے نام بادشاہوں کے نام دوستوں کے نام عزیز و اقارب کے نام تو خطوط لکھے جاتے ہیں لیکن یہ ایسا بے مثل اور بے مثال خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دریائے نیل کے نام لکھ رہے ہیں جس کی مثال اور جس کی جو ہے نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی یہ کس لیے اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو وہ قوت و طاقت اور وہ تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ پھر کائنات کی ہر چیز ہر مخلوق ان کے زیر فرمان ہو جایا کرتی ہے اور ان کے زیر تصرف ہو جایا کرتی ہے اور یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ جب آپ نے مدائن کسرا کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول فرمایا تھا تو جب یہ اس مہم کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور دریائے قزلہ کے کنارے پہنچے ہیں تو یہاں کوئی کشتی نہیں تھی یہاں کوئی پل نہیں تھا مدائن کسرا کی طرف ان کو جانا تھا بیچ میں دریائے قزلہ حائل ہو جاتا ہے اس وقت کوئی پل بھی نہیں تھا قربان چاہیے ان حضرات کے ایمان پر اور ان کی ثابت قدمی پر اور ان کے ایمان کی پختگی پر حضرت صادم نے رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کے امیر تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو کمانڈر تھے, سالار تھے یہ دونوں حضرات دریائے دیکھئے کس طرح سے خطاب فرماتے یا بہر کا تجری بے امرہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وب عدل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دریائے دجلہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور ہم تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں اور حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا واسطہ دیتے ہیں اللہ بل ابو کہ کیا تو ہمیں, تو ہمیں پار ہونے کے لیے تو ہمیں عبور ہونے کے لیے کیوں نہیں راستہ دے دیتا ہے تو جناب یہ خطاب کرنا ہے کہ دریائے گزرا میں جو ہے یہ حضرات اپنے لشکر کے ساتھ جو کہ گھوڑوں پر سوار تھا اونٹوں پر سوار تھا اور پاپیادا تھا یہ لشکر کے ساتھ اور, اور پاپیادا حضرات کے ساتھ جو ہے گزر جاتا ہے روایت لَم لَم میں آتا ہے کہ یہ, یہ لشکر گزر گیا لیکن اس لشکر کے سواریوں کے گھر تک جو ہے پانی میں گیلے نہیں ہوئے اللہ <سلام> جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ثلومات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے یہ جو ہے صرف عقیدت اور جو ہے خیالات کی باتیں نہیں ہیں فکر کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے تو کیا ان واقعات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی حکومت جو ہے پانی پر بھی جاری ہے جن کی حکومت جو ہے وہ ہر مخلوق پر جاری ہے یہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور خلافت میں مقام نہاون فتح ہوا ہے جمعہ کا دن ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں اور دوران خطاب آپ اپنے خطبے میں یہ اشع فرماتے ہیں یا ساریت ساری یا ساریت کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی آڑ لے لو حاضرین نے خطبے کے درمیان جب یہ بات سنی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے ان کو معلوم تھا کہ حضرت ساریہ مقام نہاون میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان کی سرکردگی میں اور ان کے ان کی زیر کمان ایک تشکر جو ہے روانہ کیا گیا ہے جو وہاں پر مصروف جہاد ہے اور جمعے کی خطاب میں جس موضوع پر جو ہے تقریر ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ حکمت عملی اور یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ ہو مقام نہاون سے کامیاب ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اہل مدینہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا ہم نے جمعے کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران خطبہ اس قسم کے کلمات فرماتے ہوئے ان کو سنا تو کیا معاملہ تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کی پوری کیفیت اور سارا واقعہ اور سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ جمعے کے دن یہ واقعہ رونما ہوا کہ ہم جس وقت کفار سے مقابلہ کر رہے تھے ان کے برسر پیکار تھے تو عین جمعے کی نماز کے وقت جو ہے میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور اس وقت ہم جو ہے انتہائی جو ہے یعنی پورسی کے عالم میں تھے اور شکست سے ہی دو چار ہوا چاہتے تھے کہ اچانک ہم نے یہ آواز سنی اور جس میں جو ہے ہمیں یہ ہدایت دی گئی اور یہ پیغام دیا گیا کہ پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف کر لو تو پھر جو ہے تم کافروں پر غلبہ پا جاؤ گے ہم نے اس ہدایت اور اس پیغام پر اور جنگ کی اس حکمت عملی پر جیسے ہی عمل کیا تو میدان جہاد کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور اس طرح سے ہم نے کافروں پر غلبہ پا لیا اب آپ غور فرمائیے کہ سب جانتے ہیں لکھا پڑا طبقہ ہے ہماری آواز جو ہے ایک دوسرے تک جو پہنچتی ہے یہ یہ ہوا کی لہروں سے ہوا میں اس کی لہروں میں ایک تموج تموج پیدا ہوتا ہے اور اس جو ہے کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے اور سوار ہو کر ایک دوسرے کے کانوں تک پہنچتی ہے اس وقت جو ہے نہ کوئی وائر سسٹم ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی ریڈیو اسٹیشن ہے نہ کوئی کسی قسم کا رادار ہے کچھ نہیں ہے تو یہ واقعہ کیا ثابت نہیں کر رہا کہ اللہ کے ان مقدس بندوں کی حکمرانی اور ان کا تصور تصد جو ہے وہ ہوا پر بھی ہے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے صاحب کہ ہم نے ہوا, ہواوں کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا ہوا تھا ان کے زیر فرمان کیا ہوا تھا ان کے زیر جو ہے وہ حکم, حکم کیا ہوا تھا ان کے تابع فرمان تھی ہوا یہ حضرات اولیاء کرام یہ اللہ کے محبوب بندے وہی ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے جو معجزہ انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہوا حضرات اولیاء کرام اللہ کے انبیاء میں سے جن جن سے جن جو جو معجزات صادر ہوئے یہ اللہ کے ولی ان معات کے مظہر ہوا کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ہوائے مستر تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَمْرِهِ امر ہی رخان حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوائیں چلتی تھیں حضرت سلمان علیہ السلام ہوا پر بھی حکم حکمرانی فرماتے تھے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز کو اپنے پیغام کو ہوا کو جب یہ حکم فرمائیں کہ میرا پیغام جو ہے وہاں پہنچا دے تو ہوا بھی جو ہے ان کے حکم کے سامنے سر نگو ہو جاتی ہے اور ان کے حکم کی تعمیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر یہ جہاں حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصوف اور ان کا ان کی یہ حکمرانی ثابت ہوئی وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ مقام نہابند جو, جو مدینہ منورہ سے کتنے میلوں پر باتیں ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن سطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سماج فرما رہے ہیں ایک طرف ان کی بھی جو ہے یہ کرامت ہے اور ان کا بھی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہے اتنی دور رہتے ہوئے بھی جو ہے دور کی آواز کو سنوا دیا کرتا ہے کیا کیا واقعات میں کیا عرض کروں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ کیسے اللہ کے کی پیارے ہوتے ہیں اور کیسے اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں ان کی قدر و منظرت اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوتی ہے ہم اور آپ تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے دیوانے ہیں یہ پاگل ہیں یہ جو ہے جناب ایسے ہی ہیں کیوں کہ ان کی حالت کو دیکھ کر وہ کوئی سفید سفید پوچھ تو ہوتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ان کی کیفیت اور ان کی حالت کو اور ان کی ظاہری شکل و صورت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ ربا اش اص اکبر یہ بہت سے بڑا با, گنداب بال اُلجھے ہوئے ہیں है? اور جناب آ, میل کچل گرد و غبار جو ہے ان کے چہرے پر ان کے جسموں پر ان کے کپڑوں پر جو پڑا ہوا ہے مدفوع بے ایسے میلے کچہرے حالت میں ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے جناب جو ہے یہ گرد و غبار میں ایسے جو ہے جناب لگتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی بظاہر دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑے پٹیجر قسم کے اور جو ہے انتہائی جو ہے وہ ان کا حال ناگفتا بھی ہوتا ہے اور اگر یہ اس حالت میں کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو دروازے سے ان کو جو ہے جناب دھکا دے کر جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے لیکن عالم کیا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ کیسے لاڈلے ہوتے ہیں کیسے پیارے ہوتے ہیں فرمایا اللہ اکسما اللہ براہ اگر اللہ کے اللہ کا نام لے کر یہ کسی چیز کے ہونے میں کسی چیز کے متعلق قسم اور اللہ کا نام لے کر اس کے بارے میں یہ کچھ اشاد فرما دیں تو فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی کہی ہوئی بات جو ہے پوری کر دیتا ہے اسی کو تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ گفت اے او گفتہ اللہ ببت گفت اے او گفتہ اللہ ببت اگرچہ اللہ کے ان بندوں کے کلام زب... ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں لیکن زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن وہ کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے بظاہر ان کی زبان سے وہ جاری ہوا کرتا ہے تو پھر یہ جب اپنی زبان سے جو کچھ ارشاد فرما دیتے ہیں وہی وہ ہو جاتا ہے اور جس کو یہ حکم کر دیں وہ ان کے زیر فرمان ہو جایا کرتا ہے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ تعالی حضور سے غوث عزم رضی اللہ تعالی انہوی کے شہر کے ہوں بڑے اللہ کے پیارے بندے بڑے ولیے کام ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے جس میں بڑے سفید کوش لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اپنے اسی میری کچہری حالت میں کشتی میں سے جو لوگ بیٹھے کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی کا بٹوا غائب ہو گیا گم ہو گیا سارے سفید کوش اور یہ جناب میری کچہری حالت ان کی تو ہر ایک کی نظر ان کی طرف اٹھی حضرت ضمن مصری رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہی شخص ہے جس نے جو ہمارا بٹوا اٹھایا کیونکہ حالت ہی ایسی تھی بظاہر کشتی کا جو ملا تھا اس نے حضرت ضمن مصری رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ آپ کی ہم تلاشی لیں گے آپ کی گدری ہم اتاریں گے سارے کپڑے آپ کے بدن سے اتاریں گے اور آپ کی تلاشی لی جائے گی تاکہ جو ہے آپ کے بارے میں جو بدگمانی ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں حضرت سنوں نے مصری رحمت اللہ تعالی کو ان کی اس بات سے ان کے دل پر بڑی ٹھیس پہنچی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ اس ان کمینوں نے تیرے بندے کے بارے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ سوچا ہے اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو ہی میری براہد کا اظہار فرما دے یہ عرض کرنا تھا کہ کشتی والوں نے دیکھا کہ جناب دریا سے ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں اپنے منہوں میں قیمتی موتی لے کر جو ہے نمودار ہو رہی ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان چند مچھلیوں کے منہ سے قیمتی موتی لے کر دریا میں ڈال دیے اور آپ جگا جگ جک فضا میں بلند ہوئے ہوا کے دوش پر جو ہے آپ بیٹھ گئے کشتی بھی چل رہی ہے اور حضرت جنونے مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کے دوش پر جیسے کہ کُرسی پر بیٹھا ہوتا ہے کوئی شخص اس طرح سے بیٹھ کر رہے ہیں جب یہ کرامت دیکھی تو پھر جو ہے جناب کشتی والوں کو سرا خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا سوچا حضرت جنور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی کے طلبگار ہوئے اور ان سے جو ہے توبہ ان کے سامنے توبہ کی اور ان کے دلوں میں اور ان کے بارے میں جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے تھے اور بدکمانیاں کی تھی حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی معافی مانگی تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ اللہ تبارک ب تعالیٰ ان کو یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ پھر جو ہے ہر مخلوق پر ان کی حکمرانی جاری و ساری ہو جاتی ہے ہر مخلوق جو ہے ان سے جو ہے خوفزدہ رہنے لگتی ہے جس کو جو ہے یہ حکم دے دیں اور جس کے سامنے جو بات کہہ دیں اللہ تبارک تعالی ان کے حکم کو اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو جو ہے جاری و ساری فرما دیتا ہے اور ویسے ہی فرما دیتا ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تاریخ میں سیرت میں ان کی زبان عمری میں ان کی ان کی سیرت طیبہ میں ایسے ایسے واقعات درج ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے جب یہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و مطالعہ ان, ان کو اپنا بربا فرما دیتا ہے تو پھر جو ہے ان سے کام بھی ایسے ہونے لگتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ عام انسان نہیں رہتے بلکہ یہ پھر خاص اور اللہ کے خاص مقرب اور محبوب بندے کہلاتے ہیں پھر یہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں اور لوگ جو ہے ان سے ایسی عقیدت نہیں رکھتے ہیں ایسی جو وابستگی نہیں رکھتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے ان سے تعلق قائم نہیں کر لیتے ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے लिए اپنی زندگی کو وقت کر دیتا ہے اپنی خواہشات اور اپنے معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر فرمان کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو صرف یہ اللہ ہی کے محبوب نہیں بن کر بن جاتے ہیں بلکہ مخلوق کے بھی جو ہے یہ محبوب بن جاتے ہیں مخلوق بھی ان سے پیار کرنے لگتی ہے بے شمار واقعہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو محدثین کے استاد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے ہیں حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور قافلے قافلہ جو ہے استاد ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ جناب راستے پر لوگ جو ہیں جمع ہیں نہ کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے نہ ادھر سے کوئی ادھر جا رہا ہے حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی جو اپنے وقت کے بڑے بلی کامل بزرگ گزرے ہیں یہ بھی ساتھ ہو گئے اب جناب دیکھتے کیا ہیں کہ راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کم از کم پتھر پھینک کر ہی اس کو ہٹا, ہٹا دے ہٹا دیں بھگا دیں اور جناب ہر ایک جو ہے خوف زدہ ہے کہ کیا کیا جائے یہ دونوں حضرات بھی وہاں کھڑے ہو گئے اور اس طرف کے لوگوں کا بھی اور اس طرف کے لوگوں کا بھی حال دیکھنے لگے حضرت شہبان رائی رحمت اللہ تعالی جب یہ آپ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں تو جناب نکلے اور ہاتھ ان سے چھڑا کر آگے بڑھے لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت یہ کیا کریں سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے کسی ایک کی نہیں سنی جا کر جو ہے جناب شیر کا کان پکڑ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ اللہ کے, مخ... اللہ کے بندوں کا راستہ رو کر بیٹھا ہوا ہے شیر کا کان پکڑا جناب شیر کھڑا ہوا تم ہلاتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اس طرح سے جو ہے مخلوق خدا اس... اس... اس تکلیف مغلو اس خدا سے جو ہے وہ جناب نجات پا گئی تو کیا ہے یہی تو ہے کہ لا خوف, انہیں جو ہے کسی کا خوف نہیں ہوتا انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے کامل گزرے ہیں حضرت حضرتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت سا رضی اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں ایک جگہ جب خرقان سے گزر رہے تھے تو جناب جس طرح سے کہ ہم اور آپ جو ہے جناب عطر کو سونگتے ہیں عطر کی خوشبو کو یا پھولوں کو سونگتے ہیں اس طرح سے وہاں پہنچ کر جناب ناس سے سونگنا شروع کر دیا ایسے زور زور سے سونگ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ایسی کوئی خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے کہ جس سے جو جناب وہ یہ معلوم ہو کہ یہاں کوئی پھول بس پھول ہے یا کوئی عدر ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ بڑے جو ہے آپ اس طرح سے جو ہے ناچ سے جو ہے وہ سونگ رہے ہیں تو کیا جواب دیا فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی وہ یہ کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام ابو الحسن ہوگا اور وہ اللہ کا بڑا لاڈلا ہوگا یہ بات آپ نے فرمائی اور انتالیس برس کے بعد اسی سرزمین پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے جن کا بڑا شوہرا چرچا ہوا اسی اسی دور کے ایک ولی کامل نے جب یہ چرچا سنا تو ملاقات کے لیے چل دیے ان کے گھر پر پہنچے دروازے پر دستک دی تو اس وقت حضرت جو ہیں جنگل میں لکڑی کے لیے جائے ہوئے ہوئی بی بی بیوی بی بڑی جو ہے جناب بد زبان پوچھا کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابو الحسن خرطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں بیویاں بھی بی بی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہر ایک جو ہے جناب قابلیت اور استعداد اور صلاحیت اور علم و فن کو جو ہے مان ماننے لگتا ہے لیکن بات بیوی ایسی ہوتی کہ وہ تسلیم نہیں کرتی ایسی چڑ ہو جاتی شوہروں سے کہ پھر المان ویات یہ جناب حضرت ابو الحسن خرطانی کا شوہر اور چرچا سن کر آئے کہ قطب البتاف ہیں جناب بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں بیوی کہتی ہیں ارے بھائی کس سے ملنے کے لیے آ گئے ہوں وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں جاؤ اپنا کام کرو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو اب جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خطب و لباپ اور ایسے اللہ کے لاڈلے اور ایسے ولیے کامل ہر ایک ان کی تعریف کر رہا ہے اور بی بی جو ہے جناب ایسا کہہ رہی ہے ظاہر کہ فطرت انسانی ہے جب مخالفت میں بات سنتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بدشالی آ ہی جاتی ہے یہ بدشاری پیدا ہوئی اس اسی اصنا میں ایک وہاں اہل دل کا بھی گزر ہوا اس نے جو ہے جناب یہ کہا کہ جناب کس کا کس کے منہ لگ رہے ہو تھوڑا اور انتظار کر لو, کر لو حضرت ابھی تشریف لانے والے ہوں گے جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑی لانے کے لیے تو آپ جو ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں جب یہ سنا تو یہ جناب جنگل کی طرف روانہ ہو گئے کچھ ہی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ حضرت ابو الحضر خرقانی قانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکڑیوں سمیت شیر پر سوار ہو کر تشریف لا رہے جب قریب پہنچے یعنی جب یہ دیکھا تو دل میں جو ہے خیال پیدا ہوا کہ بی بی ایک طرف یہ کہہ رہی ہے اور ان کی جو محبوبیت کا اور ان کے تصرف کا اور ان کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ شیر پر سوار ہو کر آ رہی ہیں جب قریب پہنچے تو حضرت ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ تعالی عی نے کیا پیاری بات فرمائی آپ اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ اہل اللہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کی شان ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ او شیطانی چکر میں پڑنے والے درویش بیوی بی سے جو چند باتیں سنی تھی اور دل میں ان کی طرف سے بخشالی پیدا ہوئی تھی اس کا انہوں نے کشف کشپاتی کے ذریعے سے اندازہ کر لیا اور معلوم ہو گیا اور کشف ہو گیا کہ میرے بارے میں بیوی بی کی طرف سے چند باتیں سن کر ان کے دلوں میں اس کے دل میں میری طرف سے یہ بدگمانی پیدا ہو گئی تھی فرمایا کہ او اس شیطان کے چکر میں پڑنے والے درویش سن یہ میری بیوی نے جو کچھ تج سے کہا ہے اس کے اس بار کو اگر میرا دل صبر سے برداشت نہ کرتا تو میں اس مقام پر نہ پہنچتا یہ یہ وہ اصیتیں اور تقاریب تو ہیں کہ جن کو میں نے برداشت کیا اور میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں میں اور آپ تو اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن یہ اہل اللہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک بطالہ نے ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں وہ آنکھیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ جو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ الٹی ہی راہ چلتے ہیں الٹی ہی راہ چلتے ہیں دیوان گانے آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے انہی حضرات کے لیے تو کہا ہے ہم اور آپ کو اپنی ان آنکھوں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آن? اور ہمیں تو ان سے کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن تو یہ تو وہ نبو سے پچسیاں ہیں کہ جو دل کی اور سینوں کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو بات کے ذریعے سے جو ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے کیا یہ واقعات ثابت نہیں کرتے کہ اللہ کے کی یہ کیسے محبوب بندے ہیں یہ ان کو مقام اور یہ ان کو مرتبہ کس نے عطا فرمایا سرکار کی زبان سے جو ارشادات ارشاد ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ کسی جو ہے عقیدت مند کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے ایسے بندے ہوں گے کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے جو بتحم المبیا اب شہدا یوم القیامت من اللہ اوکم علیہ السلام. لیکن ان کا حال اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن امبیا علیہم السلام اور شہدا بھی ان کی حالت کو دیکھ کر اور بارگائے خدا میں ان کا مقام دیکھ کر ان پر رش کریں گے اللہ کی طرف سے ان کو جو قدر و منزلت حاصل ہوگی انبیاء اور شہداء کو بھی ان کی زندگی پر رشک آئے گا اور فرق کیا فرمایا فرمایا کہ قسم اللہ کی ان کے چہرے جو ہیں نور کے ہوں گے اور وہ نور نور ہی ان کی, نور ان کے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ جو مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا سوائے انبیاء علیہ السلام کے تو یہ ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے اور یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دلوں میں جب قائم کر لیا تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ اور ایک ایک آن اللہ رب العزت اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جو ہے وہ بسر کر دیا وہ پھر اللہ کی ساتھ میں ایسے فنا ہو گئے کہ پھر ان کو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہی تو جو اس مقام پر جب پہنچ جائے تو پھر جو ہے کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ درجات اللہ کا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی زندگی اور ان کی جو سیرت ہے اور ان کی جو تعلیمات اور ہدایات ہے ہمیں اس پر چلنے اور اپنی زندگی اس کے مطابق پسند کرنے کے توفیق عنایت فرمائے آخر تعوانہ الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد اق الله العزيز العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل من جيواليه واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله والسلام وسلم یا شفیع المسنبین اجمعین حمد و سلاد کے بعد اس وقت قرآن کریم کے اٹھارہویں پاری صور مغمن کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ شور مبارکہ اسی آیت سے شروع ہوئی ہے قد قدلح المؤمنون جس کا ترجمہ ہے کہ شک کامیاب ہوئے ایمان لانے والے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا آج کوشش کرتا ہوں کہ کسی آیت مقدسہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی اور فلاح کے لیے ہر ایک اپنی طرح اور اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق مصروف عمل جتنے بھی یہاں پر حضرات موجود ہیں ان میں سے کسی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اسے کامیابی چاہیے اسے فوز و فلاح اور کام دانی پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب اور کامران ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا سب ایک آواز ہو کر یہی کہیں گے کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ کامیابی درکار ہے ہمیں جو ہے کامرانی اور فوج و فلاح چاہیے اور اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ اس مجمع میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو کامیابی نہیں چاہیے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے یا اس کے لیے رائے طلب کی جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب جس کو کامیابی نہیں چاہیے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ایک بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جب کامیابی مقصود ہو کامیابی مطلوب ہو اور صرف زبانی نہیں بلکہ حقیقتاً کامیابی اور کامدانی جن کو حاصل کرنا ہوتی ہے تو پھر وہ اسی راستے پر چلتا ہے وہی طریقہ اختیار کرتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکتی ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ کامیابی کا خواہاں ہے اور طریقہ اور راستہ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو سراسر ناکامی کا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایسے راستے پر چل کر کہ جو کامیابی کا راستہ نہیں ہے یا وہ عمل کہ جس کو انجام دے کر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے ایسا عمل اختیار کر کر جو ہے کوئی شخص کامیاب ہوا ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں وہ طریقہ وہ راستہ بیان فرمایا ہے کہ جس پر چل کر سرخ روئی کامیابی اور کامدانی حاصل یقینی طور پر ہو سکتی ہے بشرتے کہ اس طریقے پر چلا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے فرمایا قد افلح ممنون کہ بے شک کامیاب ہوئے ایمان لانے والے اللہ فیصلا خاشعون یہ ایمان لانے والے جو کامیاب ہوئے یہ کون لوگ ہیں پر کہ وہ لوگ وہ صاحبان ایمان کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اپنی نمازیں خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد نیکیوں کا اور اچھے کاموں کا اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا تو بات دراصل یہ ہے کہ ایمان بنیاد ہے ایمان جو ہے وہ اصل ہے اور ایمان جو ہے وہ جڑ ہے جب تک بنیاد نہ ہو اس پر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے جب تک جڑ نہ ہو اس وقت تک درخت جو ہے وہ اگ نہیں سکتا ہے درخت جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے بلکہ درخت کا وجود جو ہے وہ موقوف ہے اس کی جڑ پر تو اس کے علاوہ جہاں بھی اعمالِ صالحہ اور نیکیوں کا اور بھلائی کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے ایمان ہی کا ذکر کیا گیا ہے ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عمل نیک کہلا ہی نہیں سکتا ہے کوئی بھی نیکی جو ہے وہ نیکی بن ہی نہیں سکتی ہے کوئی بھی عمل صالح جو ہے وہ صالح بننے کا جو ہے وہ یعنی اس کو قرار ہی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ یہ عمل صالح جب تک کہ ایمان حاصل نہ ہو جائے جب تک کہ ایمان نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل صالح عمل صالح نہیں کہلایا جا سکتا اور خواہ جو ہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ پارسا کیوں نہ بن جائے اور بظاہر جو ہے کتنا ہی جو ہے وہ صالح شخص کیوں نہ نظر آئے اور وہ تین کی کتنی ہی خدمت کیوں نہ انجام دیتا وہ پیرس اور لندن اور امریکہ دنیا بھر میں جا کر کیوں نہ خدمات تبلیغ انجام دیتا ہو لیکن جب تک ایمان نہیں تو اس وقت تک جو ہے اس کی یہ خدمات تبلیغ بھی جو ہے بالکل بے اور بالکل ضائع اور اکارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنہیں ایمان نصیب نہیں لیکن بڑے بڑے جو ہے وہ بظاہر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ جو ہے سمجھتے دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ قدیم نا الا امل و من عمل فضال منصورہ کہ انہوں نے جتنے بھی عمل کیے اور انہوں نے جتنے عمل آگے بھیجے ہم نے ان کو بالکل جو ہے ریزہ ریزا کر کر غبار بنا کر ان کو بالکل اڑا دیا جو سمجھے کہ وہ فرمایا کہ حبا منصورہ ان کے وہ عمل ہو منصورہ ہو گئے حبا منصورہ جیسے کہ دیوار میں کوئی روزن ہو اور بہت چھوٹا سا اس کے اندر سوراخ ہو اور سورج کی جب کرنیں اور شعائیں اس دیوار کے روزن پر جب پڑتی ہیں تو بہت مہین سے ذرات جو ہے اس میں نظر آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منصورہ یعنی ان کے اعمال کی کوئی حق کوئی قدر و منزلت اور ان کے ان عملوں پر اور ان کے ان, ان, ان کے ان اعمال پر انہیں کوئی جو ہے ادر و شلا نہیں دیا جائے گا یہ حال ہے کفار کے اعمال کا جو دیکھنے میں بظاہر بڑے اچھے جو ہے وہ لگتے ہیں اور اچھے نظر آتے ہیں لیکن چونکہ انہیں ایمان نصیب نہیں ایمان حاصل نہیں جو اصل ہے جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے عمل جو ہے وہ صالح کہلاتا ہے صالح بنتا ہے اور اللہ کے یہاں جو ہے اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو چونکہ انہیں ایمان حاصل نہیں اس لیے جو ہے ان کے جتنے بھی عمل ہیں وہ بظاہر کتنے ہی اچھے نظر کیوں نہ آئے لیکن وہ بالکل بے وقات اور بے اجر اور بے سلے کے ہیں کیونکہ انہیں ایمان حاصل نہیں ایمان کیا ہے ایمان نام ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کرنا اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو ہے تمام ضروریات دین کا ماننا اور دل سے یقین رکھنا قیامت پر یقین رکھنا حشر پر یقین رکھنا عذاب قبر پر یقین رکھنا جنت و دوزق پر یقین رکھنا تمام انبیاء اور رسولان ادام پر ایمان رکھنا اور تمام کتابوں پر اور فرشتوں پر غرض یہ کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا جو ہے یہ جو ہے ایمان ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان وہ دولت ہے اور ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے صاحب ایمان کہیں بھی ہو ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے ایمان کسی وقت جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہوتا ہے اور بات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان غلط فیل کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے خدا نفاستہ محض اللہ کوئی جو ہے شراب پیتا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل پر دل سے نکل کر اس کے سر پر جو ہے وہ جس طرح سے صاحبان تنا ہوتا ہے اس طرح سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان اس کے لیے ایسے ایسا, ایسا کام اور ایسی برائی کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا تھا اور ایک صاحب ایمان کی شان کے یہ لائق نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہو یہ ہے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے بدعملی کی سزا ہے بدعملی اور ہے اور ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جانا اور ایمان کا جو ہے وہ ختم ہو جانا یہ اور ہے تو بہرحال جب کوئی صاحب ایمان ہو جاتا ہے ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو ایمان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ ہے وہ جاگ رہا ہے تو ایمان اس کے ساتھ ہے وہ چل رہا ہے غرض یہ کہ کوئی بھی دنیا کا وہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے برعکس نیکی اور عمل صالح عمل صالح جب تک کوئی شخص نیک کام کرتے ہوتا ہے وہ عمل باقی ہے اس وقت تک وہ عمل کام وہ عمل سالح ہو رہا ہے لیکن جب ختم ہوا تو وہ قائم نہیں رہا وہ ختم ہو گیا نماز جب تک پڑھی جا رہی ہے جب تک جو ہے نیک عمل ہو رہا ہے عمل صالح انجام پا رہا ہے لیکن جب نماز ختم ہوئی تو اب یہ عمل صالح ختم ہو گیا اب اس کے بعد جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز جب پڑھے گا تو پھر جو ہے وہ عمل صالح شروع ہو جائے گا روزہ رمضان شریف کا روزہ سمجھ لیں کہ جب تک رمضان شریف کا مہینہ ہے روزہ رکھا جا رہا ہے عمل صالح انجام پا رہا ہے جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو جناب وہ روزہ بھی ختم ہو گیا اسی طرح سے نفل روزہ ہے جب نفل روزہ شروع کیا وقت روزہ جب شروع ہوا اس وقت سے یہ عمل صالح شروع ہو گیا اور جب تک سورج غروب نہیں ہو گیا اس وقت تک جو ہے یہ عمل صالح انجام پا رہا ہے اور یہ نیکی انجام پا رہی ہے جب سورج غروب ہو گیا تو اب روزہ ختم تو ایمان ہر وقت قائم رہتے ہیں ایمان ہر وقت باقی رہتے ہیں لیکن عمل صالح جو ہے ہر وقت باقی نہیں رہتا ہے ہر وقت جو ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے عمل صالح اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ عامل اس کو انجام دیتا رہتا ہے تو بس جب آپ نے یہ فرق سمجھ لیا تو اب جنہیں ایمان حاصل ہو گیا ایمان نصیب ہو گیا اور وہ کامل طور پر ایمان والا بن گیا تو اب اس کے بعد اگر جو ہے وہ عمل صالح کرتا ہے تو یہ حقیقتاً جو ہے اس کی کامیابی ہے اور یہ بڑا کامیاب شخص لیکن اگر بدعملی کا شکار ہو گیا عمل صالح نہیں کی کیے نیکی نہیں کی گناہ کرتا رہا تو اب اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا ہوگی اور یہ اپنی بدعملیوں کی سزا ضرور پائے گا لیکن ایمان ایک وقت اس کو جہنم سے نکال لے گا اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہید اللہ الہ اللہ, علیہ اللہ وہ ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ نعت اوکما عليه و تسریف کہ جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو ہے جہنم کی آگ حرام فرما دی جو توحید و رسالت کی گواہی دے گا دائمی جہنمی سزا یہ ان کو ہوگی کہ جو ایمان والے نہیں یعنی کفار اور دے دی اسی لیے کہ دیکھیے جو کلمہ پڑھ لے فرمایا کہ اگر وہ جو ہے غلام ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مشرک سے بہت بہتر ہے فرمایا مشرقین ولا کہ ایک غلام وہ بہت اچھا ہے اس مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے وہ ہے تو جو ہے یعنی مسلمان ہے تو وہ صاحب ایمان لیکن وہ مشرک کہ جو بڑا بھلا لگ رہا ہو اس کو چونکہ ایمان حاصل نہیں اس لیے جو ہے وہ صاحب ایمان کے مقابلے میں وہ صاحب ایمان غلام ہی کیوں نہ ہو گناہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے وہ صاحب ایمان تو صاحب ایمان جب ہے تو وہ ہے تو سرکار غالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اسی لیے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا تو کریمہ تیرا یا رسول اللہ ہم کیسے ہی ہیں ہم گناہ ہیں ہم, ہم, تیرے, ہم آپ کے غلام ہیں لیکن گناہ ہیں ہم جو ہے خطا کار ہیں لیکن ہم ہیں آپ ہی کے ہم جو ہے وہ غلام ہیں لیکن ہم پاگی نہیں ہیں ہم آپ کے وفا شعر غلام ہیں تو کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور یتیم کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن جاتا ہے اور اعمال صالحہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ضرور بھگتے گا سزا جو ہے وہ ضرور پائے گا لیکن ایک وقت جو ہے وہ آئے گا کہ ایمان اسے جو ہے جہنم سے نکال لے گا حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے سے یہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرا اور ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرا یہ میری شریفین شریف اور جو ہے جناب جو بھی تمہیں باغ کے باہر ملے اسے جو ہے تم جنت کی بشارت دے دو اس کو کہ جو کہہ رہا ہو لا راہ لا اراہ اللہ جو بھی کہے اس کو تم جو ہے جنت کی بشارت دے دو تو اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث شریف کہ جس میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے تو اب یہ ہے ایک جملہ کل طیبہ کا ایک جز ہے لیکن یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کو جنت کی بشارت مل گئی نہیں یہ ابتدائے اسلام جبکہ یعنی اسلام کا آغاز ہوا ہے یہ اس دور کا فرمان ہے اس وقت کا یہ آپ کا ارشاد ہے نماز روزہ وغیرہ اس وقت یہ فرض آ, نہیں ہوئے تھے ان, یہ احکام جو ہیں جو ہے وہ نہیں بتلائے گئے تھے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا کہ جس نے دل سے یعنی کل طیبہ پڑھا اور پھر لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضے اور تمام ضروریات اور تمام جو ہے وہ پوری باتوں کو اس نے جو ہے وہ مان لیا اور اس کو تسلیم کر لیا اور ان پر عمل کیا تو اس کو جو ہے اس کے لیے جنت ہے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جو ہے وہ ایمان کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے امال صالحہ کا ذکر ہوا امال صالحہ کے لیے جو ہے ایمان بنیاد ہے تو جب تک بنیاد نہیں اس وقت تک جو ہے امال صالحہ عمال صالحہ نہیں کہے جا سکتے امال صالحہ کے لیے ضروری ہے کہ امال صالحہ کرنے والا جو ہے وہ صاحب ایمان بھی ہو تو فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خوشی اور خزو کرتے ہیں تو اہل ایمان کی کامیابی کا طریقہ جو ہے وہ اس آئے مبارکہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک جو ہے نیکی نیکی نہیں کہی جا سکتی اور وہ نیکی نہیں بن سکتی تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو امان ہیں وہ کیسے ہیں اور ایمان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ رسالت و توحید یعنی وحدانیت اور نبوت اور رسالت کا تسلیم کرنا اور اس کے بعد جو ہے تمام ضروریات دین کا ماننا تو جس کو یہ یقین حاصل ہو گیا اور جس کو جو ہے وہ یہ تمام باتیں حاصل ہو گئی جس نے ان تمام باتوں کو مان لیا اور دل سے جہر تسلیم کر لیا اور اس پر عمل درامد کیا تو اب اس کے لیے جو ہے جنت ہے اور وہی کامیاب اور کامران تھے اب میری اس گفتگو کا کوئی یہ بھی مطلب نہیں سمجھے کہ بس چلو اب جس کو ایمان تو ہمیں حاصل ہو گیا اب عمل کی کیا ضرورت اب جب ہمیں ایمان نصیب ہو گیا اور ہم جو ہے صاحب ایمان بن گئے تو اب جو ہے وہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں میری اس گفتگو کا منشا یہ نہیں ایمان ایمان کامل حاصل ہو جانے کے بعد اعمال صالحہ سے روک نہ کی جائے اعمال صالحہ جو ہے وہ ضرور کیے جائیں اور اس گفتگو سے کوئی یہ بھی جو ہے نہ خیال کرنے لگے کہ چلو عمال صالحہ نہیں کیے تو تھوڑی دیر کے لیے تو جو ہے وہ جہنم کی صدا ملے گی اس کے بعد تو پھر جنت ہی ہے ایمان جو ہے ہمیں جنت سے نکال لے گا تو یہ بہت بڑی غفلت ہوگی اور یہ بہت بری سوچ ہوگی اس لیے کہ آپ جہنم کے عذاب کو کیا سمجھتے ہیں جہنم کا عذاب کیسا ہے یوں تو بہت سی صورتیں عذاب کی ہوں گی لیکن ایک صورت پر آپ غور کر لیں یہ جو دنیا میں دنیاوی آگ ہے یہ آگ اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے جہنم کی آگ ہے یہ تو بہت معمولی قسم کی آگ ہے تو کیا آگ کوئی ایسا ہے کہ دنیا بھی آگ کی تکلیف کو برداشت کر لے ذرا چراغ جلا کر یا, یا ماچس کی تیلی سلگا کر ذرا اپنا انگلی کا پورا ہی اس پر کوئی تھوڑی دیر کے لیے رکھ لے بغیر کسی جو ہے وہ چیز کو ہائل کیے ہوئے بغیر کوئی چیز لگائے ہوئے تو پھر دیکھیں کتنی قوتیں برداشت تو پھر وہ جہنم کہ جس کی آگ جو ہے وہ دنیاوی آگ سے کہیں درج و ہے زیادہ تیز ہے اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فتق تک نار اللتی وقوود وناتارہ <وَلْحِجَارَة> کہ اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں تو کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ جہنم کی سزا جو ہے جہنم کی آگ ہی تھوڑے, تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ہے پھر جب جو ہے وہ جناب ہمیشہ کے لیے ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ نہ صحیح یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی اور ایمان ہمیں عطا فرمایا ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے تو تھوڑی دیر کا بھی عذاب جو ہے وہ کسی میں برداشت کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے اور پھر ہمارے عمالِ صالحہ ان کا بھی حال جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے ہمارا جو عمل ہے اور ہمارا جو یعنی نماز روزہ ہے اور نماز نماز روزے کے جو مسائل ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں اگر میں اس مجمع میں سے بڑے عرصے سے نماز پڑھنے والے نمازیوں کی طرف اشارہ کر کر اگر میں سے یہ پوچھوں کہ ذرا نماز کے جو ہے واجبات نماز کے جو ہیں فرائض اور کون سے ایسے احب, احکام ہیں کون کی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے کتنی ایسی باتیں ہیں جن سے سجدۂ کرنا لازم آ جاتا ہے برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اگر میں عرض کروں ان سے کہ ان میں سے کچھ مسائل جو ہے آپ بتلا دیجئے تو گردن جو ہے نیچے جھک جائے گی یہ تو ہماری جو ہے نماز پڑھنے کا حال ہے یہ تو ہمارے اعمال کا حال باقی اعمال کا آپ خود قیاس کر لیں کتنے ہم جو ہے اعمال صالح کے بارے میں ہم مسائل سے جو ہے جناب واقف ہیں اور ہمارا یہ حال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت مولانا چلا رومی نوبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنوعی شریف میں ایک بہرے کا قصہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک بہرے صاحب ان کے پڑوس میں ایک شخص جو ہے بیمار ہو گیا اب یہ جو ہے جناب عیادت اور تیمار داری کے لیے سوچنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ مجھے جو ہے اپنے پڑوسی مجھے اپنے پڑوسی کی جو کہ بیمار ہے عیادت کرنا چاہیے لیکن انہیں بولے کہ خیال آیا کہ بھائی میں تو بہرا ہوں اور یہ بیمار ہے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ نہیں بھی ہو گیا ہوگا کمزور بھی ہو گیا تو میں تو ویسے ہی جو ہے جو نہیں سن پاتا ہوں میں اگر اس سے جا کر گفتگو بھی کروں گا تو میری باتوں کو جواب دے گا بڑی ہلکی آواز میں دے گا تو میں تو سن بھی نہیں پاؤں گا اب بہت غور خوض کرنے لگا یہ بہرا اور اس نے جو ہے جناب بہت غور خوض کر کر جو ہے اپنے ذہن میں کچھ باتیں جو ہے وہ تیار کی کچھ سوالات تیار کیے جیسے کہ عام طور پر بیمار شخص کے لیے جو ہے بیمار پڑوسی کے لیے جاتے ہیں تو یہی کہتے تو اسی, اسی طرح سے اپنے ذہن میں سوال قائم کیے اور ان کے جواب بھی خود ہی جو ہے وہ تیار کر لیے اور کہنے لگا کہ چلو میں چلتا ہوں اور جناب جو ہے عیادت کرتا ہوں بیمار جو ہے یہ میرا پڑوسی جو جواب دے گا اور اس کے جب ہوٹ ہلیں گے تو جناب میں جو ہے اپنی فہم و فراست سے سمجھ لوں گا کہ یہ یہ کہہ رہا ہے اب جناب ذہن میں سوال تیار کیا کہ میں پہلے جا کر پوچھوں گا کہ بھائی تمہارا حال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جناب میں الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو میں اس کا جواب دوں گا کہ بھی اللہ کا شکر ہے اس کے بعد دوسرا سوال یہ تیار کیا کہ پوچھوں گا کہ بھائی غذا جو ہے وہ کیا استعمال کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ جناب جو ہے وہ بیمار یہی ہلکی پھلکی غذا کا نام لیتا ہے کہ نرم غذا استعمال کر رہا ہوں تو جب وہ یہ کہے گا تو ظاہر ہے میں یہ کہہ دوں گا کہ بھائی بہت اچھا اسی کو استعمال کرتے رہو اور تیسرا سوال عام طور پر یہی یہ کیا جاتا ہے بیمار شب سے کہ بھائی جو ہے وہ علاج کس ڈاکٹر صاحب کا ہو رہا ہے تو جناب وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کیا جاتا ہے اس چلس کو ڈھونڈا جاتا ہے اور بھاری بھرکم فیس ادا کی جاتی ہے تو جناب میں کہہ دوں گا کہ بھائی اچھا بھائی اسی کا علاج جاری رکھنا اب جناب یہ سب منصوبہ بنا کر سب باتیں کھڑ کر سوال جواب تیار کر کر بیمار صاحب کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ یہ جناب کیسے حال ہیں تو کیسی طبیعت ہے تمہاری تو اس نے کہا کہ جناب میں تو مر رہا ہوں اب جناب جی نے کہا اچھا الحمدللہ جب یہ سنا تو اب وہ جناب بیمار جو تھا وہ تو ٹیکس میں آگے یہ میری بیماری پر خوش ہے میں مر رہا ہوں تو میرے مرنے پر خوش ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے جناب اس نے کہا اچھا حضرت آج کل کھا کیا رہے سدا گولتی استعمال ہو رہی ہے وہ جناب غصے میں تو پہلے ہی آ چکے تھے بیمار صاحب اور بیماری میں تو اور بھی غصہ آتا ہے کہنے لگا سزا کا پوچھتے ہو ابھی بھائی زہر کھا رہا ہوں زہر کھا کہ اچھا بس اسی کو استعمال رکھیے اسی کا استعمال جاری رکھیے بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے اب تو جناب ان کی مارے غصے کی کوئی جو ہے حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی اب اس کے بعد تیسرا سوال کرنے لگی کہ جناب بتلائیے کہ آج کل علاج کس کا ہو رہا ہے کہنے لگا علاج کب پوچھتے ہو ہاں علاج کس کا ہو رہا ہے کہنے لگا حضرت اسرائیل آ رہے ہیں حضرت اسرائیل کا علاج ہو رہا ہے کہنے لگا بہت اچھا کا علاج جاری رکھیں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اب آپ دیکھیے کہ یہ بہرے صاحب جو ہیں یہ گئے تھے بیمار کو خوش کرنے کہ ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں ان کی عیادت کر کر ان کو خوش کرنے گئے تھے اور اپنی سمجھ میں یہ جناب بیمار کو خوش کر کر وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو بہرے صاحب بیمار کی عیادت کرنے گئے تھے اور اپنے خیال میں ان کو خوش کر کر آ رہے تھے آپ ذرا ذرا بتلائیے کہ یہ اس بیمار کو خوش باقعت خوش کر کر آ رہے تھے یا ناراض کر کر آ رہے تھے ظاہر ناراض کر کر آئے ہیں بس ہمارا حال بھی یہی کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا ہم مسجد میں نہیں گھر ہی میں صحیح نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن حال کیا ہوتا ہے ہمارا مسجد میں آئے رسمی طور پر دیکھا گھڑی پر نظر اچھا اتنا وقت ہو گئے امام صاحب آئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے اب وقت وقت جو ہے وہ جناب سیکنڈوں میں گنا جا رہا ہے اتنے سیکنڈ ہو گئے اتنے منٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے جناب چلو تھوڑا سا وقت ہے چلو سنتیں پڑھ لیتے ہیں سنتیں پڑھنے کھڑے چل بھائی سو چل میں آیا والے سجدے رکو کیے نہ تعدیل ارکان کا پتہ نماز پڑھ رہے ہیں خجا, بغل کھجائی ہی جا رہی نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی خو... رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کھجا رہے ورنہ جو ہے وہ گالی کھجائے جا رہے ہیں ورنہ سر پر ہاتھ رکھا ہوا اور نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو جناب نہ جانے کہاں کہاں مصروف عمل ہے نماز میں سب کچھ جو ہے یاد آ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں نہ جانے کیا کیا جو ہے سوچا جا رہا ہے نماز مسجد میں پڑھنے آ رہے ہیں کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے چلے آ رہے ہیں نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں اور آج ایک اور جو ہے یہ مسئلہ جو ہے جناب جو ہے وہ عام ہو چکا ہے کہ جناب تین ہاتھ آگے سے گزر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تین صفوں سے آگے سے گزر جائیں تو کوئی حرط کی بات نہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا خود میں اپنی مسجد کی بتلا رہا ہوں میں نماز پڑھتا ہوتا ہوں کیا بتلاؤں کہ کی وہ شخص جا چکے ہوتے ہیں اگر آپ کو نظر آئے آپ دیکھیں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تین صفوں کے آگے سے یا نمازی جو خوشی اور خزو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی جہاں تک نظر قائم رہتی ہے اس کے آگے سے جو گزرنے کا مسئلہ ہے نمازی کے سامنے سے یہ مسئلہ میدان کا اور صحرا اور جنگل کا ہے کہ اگر کوئی صحرا میں جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے فاصلے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا وہ گناہ گار نہیں ہوگا یہ مسئلہ مسجد کے لیے نہیں ہے لیکن نہ سمجھو نے غافلوں نے جناب یہ مسئلہ ایسا جو ہے جو بتلا دیا ہے غلط سلط اور جناب جو ہے جنہوں نے سن لیا وہ اس طرح سے جو گناگار ہو مسجد میں آئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لیکن آ رہے ہیں نماز نہ فرائض کا پتہ ہے نہ فرض جو ہے وہ صحیح طور پر انجام دیا جا رہا ہے نہ نہ جو ہے واجب صحیح طور پر پڑھا جا رہا ہے اور اپنی سمجھ میں ہم جو ہے جناب جا رہے ہیں اللہ کو خوش کر کے تو اللہ ہمارے جو ہے ایسے افعال سے اللہ تعالی ہماری ایسی نماز سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا زندگی جو ہے جناب گزر رہی ہے سارے سارے کام سیکھ رہے ہیں سارے جو ہے اپال ہم سیکھنے کے لیے تگود کر رہے ہیں کیا کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں تو اس کے احکام کیا ہیں کس طور پر یہ احکام ادا کیے جائیں کس طور پر جو ہے یہ فرض ادا کیا جائے اس کے لیے کبھی کوشش کی ہے اس کے لیے کبھی آئے ہیں پوچھا ہے نہیں ارے صاحب ہم तो हमने نے فلاں صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم تو فلاں عالم کی صحبت میں رہے ہیں ہم نے تو یہ کتاب پڑھ لی ہم نے تو وہ کتاب پڑھ لی ہم نے تو فلاں کی کتاب پڑھ لی تو اور جناب جو ہے جناب بس خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو ہمارے عمالۂ है کی تو یہ یہ کیفیت ہے یہ صورت حال ہے بلکہ جو ہے یعنی حال یہ ہے کہ جناب ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور آخر میں سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ بھائی کیا ہوا خیر تو ہے نماز میں کوئی بھول ہو گئی تھی کہنے لگے کہ نہیں نہیں نماز میں بھولا بولا نہیں تھا بس صرف یہ ہوا کہ دوسری رکاس میں وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے سدر صاحب کر لیا تو یہ حال ہے ہمارا یہ اس طرح سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ارد کرنے کا منشیا یہ ہے کہ امال صالحہ جو ہے وہ کب امال صالحہ بنیں گے جبکہ ہم ان کے آداب ان کے حکام شریعت نے جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کے مطابق جب ہم انجام دیں گے تو تب جا کر وہ وہال صالحہ بنیں گے ہمارے الٹے سیدھے کرنے سے تھوڑی اس طرح سے تھوڑی سی جی وہ امال صالحہ ہم سمجھنے کے وقت ہم نے جناب روزہ رکھ لیا ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھ لیا جناب, جناب جو ہے ہاں بہرحال تو ارض کرنے کا منشیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اور اس صورت میں فلاح اور نجات اور کامیابی اور کامرانی کا طریقہ اور راستہ بیان فرمایا اس راستے پر اور اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو یقیناً جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی سمجھ جو سمجھے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور میں کامران ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بھول ہے اور یہ اس کی غفلت ہے بہرحال مختصر سی باتیں آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں اور یہ باتیں سمجیدا عرض کی ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں جو ہے کچھ اور مزید باتیں عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کے توحفی کی فرمائے اور خوشی اور خزو کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہے بہرحال یہ اب وقت اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ جو ہے بارے میں جو ہے وہ عرض کروں گا واپس روانہ ہمیں سے یہ تعلق نہیں قائم ہوتا ہے تو برادران یوسف نے یہ منصوبہ بنایا اور باہر مل کر یہ مشورہ کیا اور جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی جو ہے وہ اس عمل سے حضرت یوسف کو مطلع کر دیا تھا کہ فیقی دا قیدہ کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا ہے وہ تم سے مکر کریں گے اور تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور یہ بھی یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ انسان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے جب یہ باہم مشورہ کر رہے تھے حضرت یافت یوسف علیہ السلام کے خلاف تو عین اس وقت شیطان بھی ان کے مشورے میں شریک ہو اور شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا یوسف السلام کو یا تو قتل کر دو یا پھر جو ہے ان کو کسی کنویں میں ڈال دو تو یہ منصوبہ تیار ہو گیا اور جس سب درازنان یوسف مل کر اکٹھے ہو کر حضرت یاقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بہدور آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور ہم پر کسی قسم کا اعتماد آپ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کو آپ ہم سے جو وہ دور رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم کو بیٹھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ ہم نے جیسے وہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اچھا ہوگا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ان کا پورا پورا خیال رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں افواق و ان سے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور بھیڑیا جو وہ نہ کھا جائے تو جب یہ آپ نے فرمایا تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کی آدم لینا خاصر ہوں کہ اگر ایسا ہوا حالانکہ ہم تو بہت یعنی جماعت ہیں ہم تو جماعت ہیں یعنی ہم تو دس گیارہ ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کو بھیڑیت کھا جائیں یہ تو بہت بہت ہی جو ہے یعنی افسوسناک بات ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ بالکل جو کسی قسم کے اندیشے میں مبتلا نہ ہوں اور آپ جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ جھجھک کے اور خوف کے حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے یہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ تفریح کا لطف اٹھائے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے تفریح میں جا کر خوش ہوگا اس کا دل بہلے گا بہت اصرار کیا حضرت یاقوب علیہ السلام سے آخر کار حضرت یاقوب علیہ السلام نے ان کی اصرار کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی تو جب یہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قدیث جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر جنت سے آئی تھی اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا اور کپڑے سب اتار لیے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قمیص جنت سے لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی تو اس تمیز کا تعبیض بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی ہونا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ تو یہاں تو بڑے جو یہ خوش اور بہت ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سارے بھائی لاڑ اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کاندھے پر سوار کرام لے لے اور جب جنت کا وہ جنگل میں پہنچے لے تو جناب وہاں پر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ پٹک دیا یہ خواب ان کے بھائیوں کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان اٹھے اور ایک بھائی کی طرف جاتے ہیں وہ جناب مارتا ہے دوسرے بھائی کی طرف جاتے ہیں وہ مارتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے خواب کی تاب خیر آخرکار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو یہ کنواں بڑا گہرا اور بہت ہی اندھیرا اس میں چھایا ہوا تھا خیر اور اپنے سمجھ میں اور اپنے جو ہے یہ نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مر جائیں گے اور اس طرح سے اب ان کو اپنے والد یاقوب والے اسلام کی پوری پوری توجہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی درمیان میں حضرت یوسف ہی ان کے لیے جو ہے وہ وہ اپنے نزدیک سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اپنے والد کا پیاگ جو ہے وہ حضرت یوسف والے اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹا ہوا ہے اور وہ ہماری طرف جو ہے پوری توجہ نہیں دیتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ لاڑ اور اور وہ سلوک کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں